ملائے کا فضائل مریم اب بی بی مریم کے فضائل ہیں جی بی بی مریم کے پاس جبریل آتے تھے یا نہیں باتیں کرتے تھے یا نہیں تو معلوم ہوا کہ فرشتے کسی کے ساتھ بات کریں نا تو نبی نہیں بن سکتا اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی فرشتے بات کرتے رہتے ہیں سمجھے جی کیا آشے پہلے کھلو فرشتوں کا کلام کرنا فرشتوں کا کلام کرنا خواہ سے نبوت سے نہیں یہ نبوت کا خاصا نہیں بزرگوں کے ساتھ بھی کلام کرتے ہیں فرشتے فرشتوں کا کلام کرنا خواہ سے نبوت سے نہیں یہ بیان اور قرآن کا حوالہ ہے اچھا جی عنوان لکھو گا اس کا لا فغیر مریم جب کا جبری لیا ہے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تو اس کو بچپن میں ادھر بچپن میں لکھ لو بے شک اللہ نے منتخب کیا تو اس کو بچپن میں نمبر ایک لکھا ہے بچپن میں کیسے منتخب کیا تھا تمہارے پاس سے ہیں لیکن بی بی مریم بچی تھی چھوٹی کہاں سے پھیلا دیتے باس سے پھیلا منتخب تو بھی ہے اللہ بچپن میں بے شک اللہ نے منتخب کیا تو بچپن کے اندر ہارا کیا پاک کیا تو اس کو نمبر دو بھائی یہودی توہمت لگا دیتے بی بی صاحب آیا نہیں تو فرمایا اللہ نے تو اس کو کیا بری آتے نہیں پاک ہے تو نہ بردولی کو پاک رکھا تو جرے اپال سے وسطا کے پہلے وسطا کے تھا نہیں کرو کس کے اندر بچپن کے اندر پا کے جو ہے نا بعد اب برو فلو کر بھی تم منتخب ہے کیونکہ بلوگا کے بعد یہ ماں بنی یا نہ بنی اس کی عیسا علیہ السلام کی ماں بنی تھا وسطا کے اور منتخب کیا تو اضبلا علیہ المین جہان والی عورتوں پہ یہاں جان سے براد کیا ہے اپنے زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا اللہ تعالی نے بہت سے مردوں کو منتخب کیا ہے لیکن عورتیں چند منتخب ہیں ایک تو تھی بی بی آسیہ کس اس کی گھر والی تھی دوسری بی تھی بی مریم تیسری تھی بی بیوی خدیجۃ القبرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گھر والی چوتھی بی بی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادی اللہ, اللہ, اللہ نے ان چار عورتوں کو منتخب کیا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فضل عائشہ دا اللہ نسا کا فضل سرید اللہ عائشہ کی کیا پوچھنا اس کی تو فضیلا سب اور تم ویسے ہے جیسے سرید کی فضیلا سب آ کھانے تھے کہ عہد عرب سرید بناتے تھے سمجھے یہ گوشت کو علیحدہ پکا دیا اس کا شور با کر کے اس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ڈالتے تھے حاجی صاحب جانتے ہیں شاید آج کل شریر کی دعوت بھی دے رہے ہیں ہمارے لاشاری صاحب دے رہے ہیں کا فضر کے یا سب کے اچھا جی یہ سمجھ آ گیا جی یہ کس کے فضائل تھے ویس کالت کے نیچہ لکھا ہے مریم یا مریم مکن اب فرائض مریم فضائےل مریم کے بعد اب فرائے مریم بی بی مریم کے فرا یا مریم او کنتی ربے کے اے مریم فرم برداری کر واسطے رب ربا بنے کے نمبر ایک او کنتی کہا کیا منع ہے جی اچھا لیکن میں ترجیح دیتا ہوں قیام کو کیونکہ آگے سجدہ بھی ہے رفو بھی ہے ایسا وہ واسطے دی کہی تھی اس کا میں نے کیا کرو قیام کرو تو اچھا ہے اے مرم قیام کروا تیرا بپ رہے ہیں اور سیدھا کر نمبر دو اور رقو کر سدھے کو اس مقدم کیا گیا کہ سدھے کی شان رقو سے کیا ہے زیادہ ہے یہاں ترتیب کا لحاظ کیا گیا اور رقو کر سال رقو کر تو تینوں چیزیں آ گئی قیام بھی آ گیا اور بھی آ اور اب مار ان کے دو معنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس طرح مرد خوشو خزو کے ساتھ رکو کرتے ہیں تو بھی خوشوخو کے ساتھ کیا کر رقو کا یہ مطلب ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کا نماز یہ پھر بی بی مریم کا خصوصیت ہوگی کہ نماز با جماعت کون کو حکم کیا گیا اس وقت کے اندر اب عورتیں جو ہے مسئلہ یہی کہ جماعت میں نائب مسجد کے اندر ہے. یہ سمجھی بات دو مانے رقو کر ساز رقو کرنے والوں کے یعنی جس طرح مرد خوشبو خلو کے ساتھ کرتے ہیں رقو تو ایسے کا علیحدگی میں دوسرا وہ جواب کب تم زال کا من بائے یہ حجی جملہ موترزا برائے اس بات رسالت جملہ موترزا برائے اس بات رسالت اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ اس دور کے اندر نہیں تھے بھئی حضرت اس دور میں تھے بیوی مریم اور ذکریہ کے دور میں لیکن آپ خبر پوری دے رہے ہیں نا تو کیا ہے اللہ کی طرف سے اس ہے اور جس پہ وہی آئے وہ کیا ہوتا ہے رسول نبی یہ اس بات رسالت ہے فرما ذالک من مین غیر یہ کہ بیوی مریم اور ذکریہ کا قصہ غیر کی خبروں سے ہے وہی کرتے ہیں اس طرف تیرے وہاں کا لذے ہیں نبی حاضر و نازر قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ آپ اس وقت نہیں تھے نفی حاضر و نازر اور نہ تھے آپ نزدیک ان کے جب وہ ڈالتے تھے اپنے کلموں کو کہاں کلمے ڈالیں ہاں دریائے اردن کے اندر کلمے ڈالیں ہاں؟ جب ڈالتے تھے اپنی کلموں کو کہ او یا مریم ایہم سے پہلے بارت مال پہلے یا مو یہ لالم مقدر ہے تاکہ جانے کہ کون سال میں سے کفالت کرتا ہے مریم کی تو ماں ہیں اور نہ تیاب نزدیک ان کے جاپ کے جھگڑتے تھے جھگڑتے تھے قبل رکا قبل رکا نہ پورا سے پہلے وہ جھگڑتے تھے کہ کون کفارت کرے لیکن جب پورا اندازی ہوئی تو جھگڑا ختم اور نہ تھے آپ نزدیک ان کے جب کے جھگڑتے تھے قبلہ پورا اس کالت المرائے کا تو یا مریم بشارت مریم اب مریم کو بشارت ہو رہی ہے ایسا سلام اور جب کہا جبریل نے آئے مریم ہم بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں تج کو بے کالے مت ہو ساتھ ایک کل کے جو کہ ہونے والا ہے اس کی طرف سے کالے مت اللہ اس کے نیچے لکھو فضائل عیسا بے کالے مت ہو کے نیچے فضائل عیسا اوپر نمبر ایک لکھو علیہ السلام کا لقب کیا ہے جی کالمت اللہ یہ فضیلت نمبر اس مح المسی نام ان کا مسیح ہوگا مسیح لقب ہے جیسے کال مت اللہ لقب ہے علیہ السلام کا لقب کیا مسیح ای سب نو مریم یعنی ایسا بیٹا مریم کا یہ نام ہے آپ ایک سوال کریں گے کہ دجال کو بھی تو مسیح دجال کہتے ہیں کیا ہی سال اسلامی کا ہے مسیح ہے سمجھے جی تو اس کا جواب یہ ہے بابا مسیح دجال وہ جو مسیح کا آ وہ عربی لفظ ہے وہ کیا ہے عربی لفظ ہے تو مسیح بر وزن فعیل ہے یا نہیں تو فعیل بانے مقبول آتا ہے جیسے جری بمانے مجروح مجروب مسیح بن ممسو ہونا ہے کیا یعنی ممسوح اس کی ایک آنکھ کیا ہوگی؟ مٹی ہوگی تو مسیح کا معنی آسان ہے کانا دجال کا معنی؟ وہ کانا دجال اور وہ لفظ کیا ہے عربی ہے مسیح مسیح دجال لیکن یہ اسارے اسلام کے بارے میں جو مسیح کا لفظ ہے نا یہ عربی نہیں ہے یہ عبرانی ہے یہ اصل میں مطلب تھا مشیح کیا معاشی تھا یا مشیہ تھا یہ بمن مبارک ہے یہ لفظ عربی نہیں عبرانی ہے یہ سمجھی بات یا نہیں جی اب میں ایک عرض کرتا ہوں کہ اس وقت عبرانی کا رواج ہے یا عربی کا عربی کا ہے نا برانی تو ختم ہو گئی اب یہ مرزا جو کہتا ہے غلام کا دیا کہ میں مسیح ہوں محاذ ہے مسیح کی برانی لحاظ سے ہوگا تو دوانی ختم بھی ہو. یہ مسیح لحاظ سے ہوگا ہاں مسیح کا منا کو یہ جو میں مسیح محدود ہوں مطلب یہ ہے کہ حضور نے جس مسیح دجال کے بارے میں کہا تھا کہ وہ آئے گا میں وہاں سے اور اس کا فوٹو دیکھو نا مرزے کا ایک آنکھ تقریباً اس کی ٹھیک ہے دوسری آنکھ کچھ نہ کچھ بند کر کے بیٹھو سیدھا کانا دے ہے جی کا کہاں پہنچ گئے جی دماغ خراب اس کا. کرتا نبوت کا دعویٰ پتنی ہے آدم داد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور ان کا نگ آر میں خاکی ہوں پیارے نہ آدم داد ہوں کہ نہ میں خاک سے بنا ہوں نہ آدم زادン, آدم کا بیٹا بھی نہیں ہوں بشر کی جائے نفرت میں بشر کی کا ہوں جہ نفرت ہوں یہ کرتا ہے نبوت کا دعویٰ اور اپنے یہ تجویز کرتا ہے کہ رکھتی ہوں پیار ہے نا ہوں بشر کی جائے نفرت اور ان کا نہ گہار یہ خدا کی لانا برس کیا اس محل مسیح و ابن مریم کالمۃ اللہ بھی ان کا لکاب ہے عیسا علیہ السلام کا مسیح بھی ان کا کیا ہے لقاب ہے عیسا کیا ہے نام ہے ابن مریم عیسی کے ساتھ بار بار ابن مریم آتا ہے عیسائیوں کی تردید کے لیے وہ کیا کہتے ہیں وہ ابن اللہ کہتے ہیں پر ابن اللہ نہیں کہا ابن مریم وجی دنیا یہ نمبر دو لکھو گی یسا علیہ السلام کی فضیلت نمبر ایک کوئی ہے کہ کالمت من ہو دوسری فضیلت کیا ہے وجی موزز ہوں گے دنیا کے اندر والر نمبر تین آخرت کے اندر بھی موزز ہوں گے تیسری فضیلت وہ کائنہ منال مقرہ بین مینالمقرہ بین چار مجروں کیس کے متعلق ہے کائن گے وہ پہلے جو وجیان ہے اور ہونے والے ہوں گے مقربین سے کتنی فضی امتیا گئی دی؟ چار بے یوکل مناسمات اور بات کرے گا علیہ السلام لوگوں کے ساتھ بیچ جھولے کے یا ماں کی گود کے بہت کا من ماں کی گود کر لو یا جھولا کر لو کو جھولا نہیں ہوتا اس کے اندر تو علیہ السلام جب پیدا ہوئے ماں کی گود کے اندر تھے تو یہود نے تو ہمت لگائی یا نہیں تو ایسارا سلام ماں کی گود میں بول پڑے یا نہیں کال آئنی عبداللہ میرنا کا بندہ تو بات کرے گا ماں کی گود کے اندر وہ کالنگ اور ادھیر عمر میں ادھیر عمر ہوتی ہے چالیس سال کے قریب قریب آدھی عمر ہوتی ہے وہی ادھیر عمر کے اندر اب میں آپ سے سوال کروں گا بھائی فضیلت تو آ رہی ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی ہر کی عادت کے معاملے میں کہ باتیں کرے گا لوگوں کے ساتھ ماں کی بوجھ میں یہ تو ہے فضیلت اور باتیں کرے گا لوگوں کے ساتھ ادھیر عمر میں یہ کیا فضیلت ہے تو ہم بات نہیں کرتے بھائی میں تم چالیس سال کے ہوتے ہیں بات نہیں کرتے تو معلوم ہوا یہ کوئی خاص فضیلت کا ہے ورنہ عام لوگ چالیس سال کے اندر باتیں کرتے نہیں کرتے تو فضیلت کی بات ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اشارہ ہے اس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا تینتیس سال کی عمر میں اس عمر میں پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جب نزول ہوگا تو عمر وہی کا ہوگی تینتیس سال ہوگی اب تو فرشتوں کے ساتھ ہے نا عمر کے بڑھنے سڑنے کی بات نہیں ہے فرشتے صفات ہیں وہ فرشتے گھٹتے بڑھتے ہیں ان عمر بڑھتی ہے کھاتے پیتے نہیں یہ سارے سن بھی کھاتے پی نہیں فرشتے صفات ہیں سمجھا جی ہاں بلکہ سفات اس کے اندر تینتیس سال کے بعد پھر نازن ہوں گے ان کی عمر ادھیڑ ہوگی یا نہیں اس عمر میں باتیں کریں گے یہ جو کہا گیا ہے کہ کہولت کے سن کے اندر باتیں کریں گے آخر کوئی عجیب چیز ہوگی تو فضیلت بنے گی عجیب چیز تو اسی بات کے بنتی ہے وہ سمجھی بات نہیں تو کالن کی بات دلالت کرتی ہے کس کے اور رزول عیسا پہ دیکھو جی اور ادھیر عمر کے ساتھ بھی باتیں کریں گے اور منال مقررہ بھی اور منصا نہیں کا ملنے کی جی جی چھ نمبر میرے عزیز میں صرف بھاشا پڑھتا ہوں لکھنے کی بات نہیں ہے اچھا جی دیکھو جی رب عیسا کے, کے اوپر بھی سال کے بعد آپ اٹھائے گئے اور پھر کس کے اوپر رزول عیسا کے اوپر بھی آپ آئیں گے تقریریں کریں گے کالچ ربی انڈا یقینی بلا اس سے جا کے مریم اس مریم مریم نے تعجب کیا اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے اس کالا تر ملایا کا تو یا مریم ان لائش ہو گئی آیا اس نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تو اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ عیسا تو اس سے پیدا ہوں گے تو بی بی مریم نے تعجب کیا کہ کیسے بیٹا پیدا ہوگا حالانکہ میرا نکاح کہیں نہیں ہے کسی آدمی نے مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا تو پھر کیسے بیٹا پیدا ہوگا یس مریم ہے کہنے لگی مریم اے میرے پرور دگار انا یا کنڈلی غلط کیوں کر ہوگا واسطے میرے بیٹا حالانکہ نہیں ہاتھ لگایا میں اس کو کسی بچہ نہ نکاح کے ساتھ نہ غلط ارادے سے کالا جواب فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں بھائی آدم علیہ السلام کا باپ اور ماں ہے وہ جس ذات نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا اور بی بی ہماری ہووا ہے اس کو بھی ایسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا وہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتے پرمیادہ تھزا امران جب ارادہ فرماتے ہیں کسی جی کام کا تو کہتے ہیں اس کو ہو جاتا ہو جاتا وائی کتاب اور سکھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیا قرآن کتاب کے نیچے کیا لکھو قرآن سکھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قرآن یہ بقیہ فضائل عیسیٰ ہیں حکمت کا کام سنت سکھائیں گے اس کو اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت حدیث, حدیث ضرور کی اور تورات اور انجیل یہ میں قرآن و حدیث کیوں بتا رہا ہوں اس لیے کہ کتاب سے مراد تورات انجیل لے سکتے ہیں وہ تو لکھا ہوا آگے تورات رات انجیل سمجھی بات تورات تو لکھی ہوئی آگے انجیل بھی لکھی ہوئی ہے تو لہٰذا کتاب سے مراد کیا ہوگی قرآن تو محکمہ سے مراد کیا حدیث سے ہوگی اور میرے پاس کرینا ہے کہ قرآن پاک جہاں ہی آپ دیکھیں محبول کتاب حکمہ جہاں ہی دیکھیں کتاب سے مراد کیا ہے قرآن حکمت سے مراد کیا ہے حدیث جہاں ہی دیکھو پہلے پڑھتے ہو آگے آئے گا تو یہ کرینہ ہے کہ کتاب سے مراد کیا ہے قرآن اور حکمت سے مراد کا حضور کی حدیث سے تورات نہیں لے سکتے آپ کیونکہ تورات ان دان ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن کیسے سکھائے گا حدیث کیسے سکھائے گا یہ نزول مسیح کے اوپر دلیل ہے نہیں جب علیہ السلام اٹھائے جائے تینتیس سال کے بعد اس وقت ان کو قرآن آتا تھا بھئی قرآن تو نادل نہیں بہدور بعد کے اندر ہے حدیث آتی تھی تو اللہ ان کو قرآن بھی سکھائے گا حدیث کس وقت سکھائے گا آسمان سے وہ نازل ہوں گے قرآن بھی سیکھیں گے حدیث بھی سیکھیں گے اور تبلیغ قرآن و حدیث کی کریں گے تو یہ لفظ کس پہ درالت کرتے ہیں نزول عیسیٰ پہ درالت کرتے ہیں نہیں تو میرے عزیز آج کر کل شیطان ایسے اٹھ پڑے ہیں اپنے آپ کو کوئی دیوبندی کہتا ہے کوئی جماعت المسلم کہتا ہے اور لوگوں کے اندر خدشے پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ ہی سارے اثرات وسرا مر گئے ہیں کوئی رقیسا نہیں کوئی نظور عیسا نہیں پکے کافی رہے قرآن و حدیث سے اجماعی پیدا ثابت ہے تمام عرصۂ سنت اور جماعت کا رف اور نظور عیشیہ کے بارے میں جو شا کرو کیا ہے مکہ کافر ہے یہ جو گر پرست نے کیا ہے مرزا قادیانی نہیں کیا اور اس کے پیچھے یہ چاہ رہے ہیں خدا ان کو ہدایت دیکھ بڑے عجیب و ہیم ہے ایک اجماعی قیدے کے اندر خرابی کر کہتے ہیں کوئی ر عیشاری اس بارے میں اگر کتابیں دیکھتے ہوں تو حضرت شہید اسلام کی کتابیں ہیں اپنے جو مطن ہیں نا حضرت شہید ان کی کتابیں ہیں رف عیسیٰ پہ نظور عیسیٰ پہ مورۂ جلیس قاندنی کی ہیں اور فتواہ نے حضرات میں منگوایا تھا حرمائن شریف عن تولم سے انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ رق عیصہ نظور عیسی کا جو قیام وہ کیا ہے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 www.shaheedislam.com